جب ان نوجوانوں ہیں نیگار میں پنالی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنی پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کے سامان کر